باب نمبر چون اللہ تعالی کے لیے صحبت و محبت کے حقوق اللہ تعالی کا ارشاد ہے و ت ونو البر و نیکی اور تقوی میں تعاون کرو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا و توا سو بالحق و تواءو بال اور وہ ایک دوسرے کو حق کہنے اور رحم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اس طرح فرمائی اشد عال القفیری رحم او بین وہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں حقوق صحبت کے آداب ان تمام مذکورہ بالا آیات میں بندوں کے حقوق صحبت کے آداب سے آگاہ کیا گیا ہے پس جو کوئی صحبت اختیار کرے یا کسی سے بھائی چارہ قائم کرے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور دوست کے ساتھ یعنی دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں نیاز مندی اور تجر و زاری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں برکت عطا فرمائے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کا دروازہ وا فرما دے گا یا جہنم کا دروازہ کھول دے گا اگر ان دونوں کی صحبت میں خیر و برکت ہے تو یہ بہشت کے دروازے کا وا ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ دن باد ادو متقین اس دن پر پرہیزگاروں کے سوا ہر ایک دوسرے کا آدو یعنی دشمن ہوگا قیامت میں جب ایک روحانی بھائی سے کہا جائے گا کہ تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تو وہ اس وقت اپنے یعنی روحانی بھائی کی منزل کے بارے میں دریافت کرے گا کہ میرا بھائی کہاں ہے اگر اس کو اسے اس کم درجہ دیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے بھائی کو بھی اس کا برابر کا درجہ نہیں مل جائے گا جنت حت یوتی اخوہ متھل منزل اور اگر جواب میں سے کہا جائے گا کہ اس کے امال تو تیرے امال کے مانند نہیں ہیں تو یہ کہے گا کہ میں تو یہ اعمال اپنے اور اپنے بھائی کے لیے کرتا تھا بس اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جس کا وہ اپنے بھائی کے لیے سوالی تھا اس کے بھائی کو بھی اس کے برابر کا درجہ عطا کر دیا جائے گا اور اگر ان کی صحبت شر و فساد پر مبنی تھی تو ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے و یوم یا عَلَى يَدَيْهِ و يَا لَيْتَنِي یقولو یا الرَّسُولِ تنی يَا مر رسولی لَمْ یا فُلَانًا خَلِيلًا تنی لم تخد اور اس دن ظالم دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ لے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا اگرچہ مندرجہ بالا آیت کی شان نزول کا ایک اور مشہور واقعہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو اس عمر سے آگاہ کیا ہے کہ وہ ایسے دوستوں کی صحبت سے بچیں جو ان کے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دینے اور دور کر دینے والے ہیں بغیر شخص بغیر تفس حال اور نیت خیر کی یکبارگی کسی کو دوست بنا لینا اس کی صحبت اختیار کرنا ایسے جاہل اور نادانوں کا کام ہے جو معاشرتی معاملات کے مقاصد اور ان کے نفع و نقصان سے واقف نہیں ہوتے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کو انسان ہی خراب کرتا اور بگاڑتا ہے صحبت کے اثرات صحبت سے نیک و بد اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی صحبت سے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے اور سورنے کا بھی جب ایسی صورت ہے تو لازم ہے کہ ابتدائی سے احتیاط کی جائے اور اس کے لیے دوست کا صحیح انتخاب کر کے اللہ تعالی سے بار بار دعا کی جائے تاکہ صحیح دوست کا انتخاب ہو اور اللہ تعالی سے اس دوستی میں خیر و برکت طلب کی جائے اور نماز استخارہ بھی پڑھی جائے تاکہ انتخاب دوست میں تائید غبی حاصل ہو جائے دوستی اور ہم نشینی بھی ایک عمل ہے صحبت اور اخوت بھی ایک قسم کا عمل ہے اس لیے ہر عمل کی طرح اس کے لیے بھی حسن نیت اور اچھے انجام کی آرزو کرنے کی ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا اختصار ہم پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن سات افراد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سے دو افراد وہ ہیں جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں ایسی حالت میں ان کو موت آ گئی, آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اخوت و صحبت میں حسنِ خاتمہ بھی شرط ہے یعنی انجام خیر بھی شرط ہے تاکہ صورت میں ان دونوں کے لیے مواخات کا ثواب لکھ دیا جائے اجب بہمی باہمی حقوق کے ضائع کرنے سے اس بھائی چارے میں پھوٹ اور فساد پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بنیاد ہی بگاڑ پر رکھی گئی تھی ایک بزرگ کا کال ہے کہ اگر دو آدمی کسی نیک کام کو مل کر کریں تو شیطان اس پر اس قدر حسد نہیں کرتا جتنا وہ ان دو آدمیوں پر کرتا ہے جو روحانی بھائی بن کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شیطان اور اس کے گرگے اس بات کے پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہ کسی طرح اس مواقع اور اتحاد میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کا وقوع اخوت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی اخوت مواجہہ کا نام ہے اور غیبت میں یہ مفقود ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اخوانا علی سرور متقابلین وہ بھائی بھائی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے لیکن اگر اس صورت میں جب ایک کو دوسرے کی کوئی بات بری لگے اور اس کا ازالہ کر کے اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو یہ مواجہ نہیں ہوگا بلکہ یہ غیاب اور روگدانی ہوگی سید الطویفہ شیخ جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دو شخص محض اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جائیں اور پھر ان سے کوئی ایک دوسرے سے وحشت و نفرت کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ضرور کس نہ کسی فرد میں خامی ہے یہ مواخات فللہ آبِ شرییں سے زیادہ خوشگوار اور پاکیزہ ہے جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس میں شائبۂ نفس نہیں ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ خود صفحہ پیدا فرما دیتا ہے اور جس کام میں صفحہ ہو اس کو دوام حاصل ہوتا ہے اور صفائے دوام کی اصل یہ ہے کہ آپس میں مخالف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تمیرا خا ومرا خا ود اف تخلف تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو نہ دل لگی کرو اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو شیخ ابو سعید الخراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پچاس سال تک صوفیا کرام کی صحبت میں رہا ایک اس طویل مدت میں میرے اور ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کس طرح ممکن ہوا انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی صحبت میں ہمیشہ اپنے نفس پر غالب رہا یعنی نفس کا مغلوب نہیں بنا مخلوق کے ساتھ صحبت کی شرط شیخ ابو عمر ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ والد ودمش ود کی اراضی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو عبداللہ بن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے کہ ان سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ میں مخلوق کی صحبت میں شرط پر رہوں یعنی شرائط صحبت کیا ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو ان کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ اگر تم انہیں خوش نہیں کر سکتے تو ان کو رنج نہ پہنچاؤ یعنی برائی بھی نہ کرو شیخ ابو عمر دمش کی اللہ علیہ نے مزید فرمایا تم اپنے بھائی کی محبت اور دوستی سے فائدہ اٹھا کر اس کی حق تلفی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں بس جو ان حقوق کو تلف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتا ہے منجملہ دوسرے حقوق صحبت کے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی دوست سے قطع تعلق ہو جائے تو بعد میں بھی وہ اپنے اس بھائی کا ذکر خیر سے ذکر خیر سے کرے کہتے ہیں کہ بزرگ کو ایک بزرگ کو اپنی بیوی کی ناگوار باتوں کا علم تھا لیکن جب ان سے دوسرے لوگوں کے بارے میں دریافت کرتے تو وہ کہتے کہ مرد کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اچھی بات ہی کہے کچھ عرصے کے بعد اس ان بزرگ نے اس کو طلاق دے دی طلاق دے دینے کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جس سے اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں رہا اب میں اس کے بارے میں کیا ذکر کروں یہ درحقیقت اخلاق خداوندی کی پیروی اور اتباع ہے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ اور پاکیزہ باتوں کو ظاہر فرماتا ہے اور قبیح اور ناپسندیدہ باتوں کو چھپاتا ہے قطعۂ محبت کے بعد کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے یعنی ارباب تصوف اور ارباب حال اس مسئلے پر متحد نہیں ہیں کہ اگر کسی سے قطع تعلق ہو جائے تو کیا اس سے بوز رکھنا چاہیے حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دوست اپنی سابقہ حالت پر نہ رہے تو میں پھر اس سے جس طرح محبت رکھتا تھا اسی طرح بغض رکھوں گا اِذَن قَلَبَ عَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْبُغْضَتَ مِنْ حَيْثُ اَحِيبَ ایک دوست ایک دوسرے بزرگ اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی دوست کی صحبت میں رہنے کے بعد اس سے بوس نہیں رکھنا چاہیے البتہ اس کے عمل سے نفرت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فین اصو کا فقل انی بڑی ام تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کاموں سے بری یعنی بیزار ہوں مندرجہ بالا آیت میں کاموں سے بیزاری کے اظہار کے لیے فرمایا گیا ان کی ذات سے بیزاری کے لیے نہیں فرمایا گیا بزرگوں کا عمل کہتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت ابو دردہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا حضرت ابو الدردہ دوسرے لوگوں پر اس نوجوان کو ترجیح دیتے تھے اتفاق سے وہی نوجوان کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اور حضرت ابودردہ تک یہ خبر پہنچ گئی اور لوگ آپ سے کہنے لگے کہ کاش آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا۔ حضرت ابودردہ رحمت رضی اللہ نے فرمایا ایسی باتوں پر دوست کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کہا گیا ہے کہ دوستی ایسا رشتہ ہے جیسا نسب کا رشتہ۔ ایک دانشمن سے کسی نے پوچھا تمہیں ان دو میں سے کون پسند ہے؟ اپنا بھائی یا دوست انہوں نے جواب دیا اگر میرا بھائی میرا دوست بن جائے تو یہ بات مجھے بہت پسند ہوگی آرا کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب دونوں ظاہری اور باطنی صورتوں میں جدائی ہو جائے لیکن جب صرف ظاہری مفارقت واقع ہو اور باطنی موافقت باقی رہے تو اس سلسلے میں تفصیل کے بغیر کسی کا اطلاق اور کلی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ تبدیلی ایسی صورت میں نمودار ہوتی ہے جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کی سابقہ برائی ان میں عود کر آتی ہے ایسے لہذا ایسے لوگوں سے بغض رکھنا واجبی ہے کوئی اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اتفاقیہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا غفلت اور کوتا ہی سرزد ہو جاتی ہے لیکن اصلاح کی توقع ان سے رکھی جا سکتی ہے ایسے لوگوں سے بوز نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس وقت ان کے عمل سے نفرت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے مگر ان کی ذات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کی کشادگی اور درستی باتن کی طرف لوٹ آنے کا انتظار کرنا چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے لما شتم القوم الرجل بیکول ولاکون اون شیقون القیقم جب کچھ افراد نے اس شخص سے بد کلامی کی اور اس کو برا کہنا شروع کیا جس سے کوئی فحش بات سرزد ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خاموش کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو شیخ ابراہیم النخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد ترک تعلق نہ کرو آج اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو کل وہ اس کو ترک کر دے گا حدیث شریف میں آیا ہے عالم کی لغزش سے بچو یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو لیکن اس لغزش کے باعث اس کو نہ چھوڑو اس کی توبہ کا انتظار کرو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روحانی بھائی بنایا تھا جب آپ ملک شام کے سفر پر جانے لگے تو آپ نے ایک شخص سے جو اس کے پاس سے آیا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے یعنی کیا رویہ ہے اس شخص نے کہا کہ وہ تو شیطان کا بھائی بن گیا ہے آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اس شخص نے کہا جناب وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہے یہاں تک کہ شراب بھی پیتا ہے آپ نے اس شخص سے کہا کہ جب تم واپس جانے لگو تو مجھے اطلاع دینا یعنی مجھ سے مل کر جانا اس کے بعد آپ نے اس دوست کو لکھا ہاں امیم تنزیل من اللہ عزیز العلیم غافر ضمب وقابل طوبی شد العقاب. پارا نمبر چوبیس سورہ مومن یہ قرآن حکیم عزت والے جاننے والے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو گناہوں کو معاف کرتا اور توبہ کو قبول کرتا ہے مگر سخت سزا بھی دینے والا ہے ان آیات کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بہت ملامت کی جب اس دوست نے وہ خط پڑھا تو بہت رویا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ نصیحت فرمائی ہے وہ درست ہے اس کے بعد اس نے اپنی خطاؤں سے توبہ کی اور گناہوں کو ترک کر دیا روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر عد اللہ عنہ کو دائیں بائیں منہ پھیرتے ہوئے دیکھا تو ان سے اس کا سبب دریافت کیا حضرت عمر عد اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں نے فلاں شخص کو اپنا روحانی بھائی بنایا ہے مجھے اس کی تلاش ہے اسی کو میں دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ جب تم کسی کو اپنا بھائی بناؤ تو اس وقت اس کا اور اس کے باپ کا نام اور پتہ دریافت کر لیا کرو اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ اور اگر وہ کام میں مشغول ہو تو اس کی مدد کرو حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص میری مجلس میں تین بار بغیر ضرورت کے آتا جاتا ہے یعنی ایک مجلس میں تین بار مجلس سے باہر جاتا اور پھر آتا ہے تو مجھے دنیا میں اس کی مقافات کا پتہ چل جاتا ہے حضرت سعید بن الس رضی, رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے ہم نشین کے مجھ پر تین حقوق ہیں اور وہ یہ کہ اول جب وہ میرے قریب یعنی میرے پاس آئے تو میں اس کا خیر مقدم کروں دوم جب وہ بات کرے تو میں اس کی طرف متوجہ رہوں سوم جب وہ بیٹھے تو میں اس کی گنجائش والی اور کھلی جگہ پر بٹھاؤں تو میں اس کو گنجائش والی اور کھلی جگہ پر بٹھاؤں محبت اللہ کی علامت اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اغراض دنیاوی اور احسان کا شائبہ تک پایا نہ جائے اس لیے کہ جو محبت کسی غرض سے کی جاتی ہے وہ غرض پوری ہونے کے بعد زوال پذیر ہو جاتی ہے اور جس دوستی میں غرض کا شائبہ نہیں ہوتا وہ استوار و پائدار پائیدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی جانے والی محبت کی ایک نشانی ہے کہ محب تمام دنیاوی چیزوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے روحانی بھائی پر قربان کر دے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یحبون من منہجر الہم <سلام> ولا یجون فی صدور حجت مم اوتو ویو سرون ولو ولا بہم خصاصہ یہ آیت کریمہ انصار کے ایثار پر نازل ہوئی تھی جو مدینہ منورہ میں انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کیا تاریخ اسلام میں تفصیل سے واقع یہ واقعات درج ہیں ترجمہ وہ انصار لوگ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان یعنی مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس سے وہ اپنے سینوں میں قدورت نہیں پاتے اور اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں خواہ خود ہی محتاج اور مفلس ہوں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے لہ دون فی صدور او تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ان کے مال کے باعث حسد نہیں کرتے اور یہ دو اوصاف دین و دنیا کی کسی چیز پر یعنی حسد نہ کرنا اور اثار کرنا ایسے اوثاف ہیں جن سے محبت کی تکمیل ہوتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے المرآ اللہ دین خلیل ولا خیر فی صحبت مل یری لک مرین لنفسی انسان اپنے دوست کے مذہب ہی کی پیروی کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس دوست کی صحبت میں خیر اور بھلائی نہیں ہے تم کو ایسا ہی نہ دیکھے جیسے وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے شیخ ابو المعاویہ الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام بھائی تمام باتوں میں مجھ سے بہتر ہیں کسی شخص نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے انہوں نے فرمایا ان میں سے ہر ایک مجھے اپنی ذات سے افضل و بہتر سمجھتا ہے اور جو مجھے اپنی ذات پر فضیلت دیتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہی تو ہوا کسی شاعر نے اس مضمون کو نظم کیا ہے تدل ان له ذلك للفضل لا لہو یرفدل لبلا و جب صداقہ مللم یزل السدق یرفلََ کرو تم توازو اسی کی جو بے شک تمہاری توازو کو جانے بڑائی کنارہ کرو دوستی سے تم اس کی کرے کبر و نخوت کہ ہے یہ برائی